والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه التلمذي وهو الحديث القدسي, القدسي لنی بخر لطی تقرآہ مغفرة اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو ایک اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ بیان کیا کہ رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اس کو معافی دیں گے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے ایک جس سے آدمی دین سے نہیں نکلتا ہے اسلام میں پہلا شرک جس سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے بڑا شرک اور جس سے دین سے نہیں نکل نکلتا ہے اس کو شرک اثبر چھوٹا شرک کہا جاتا ہے شرک اکبر کیا ہے مثال کے طور پر نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھنا قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہے اس سے دین سے نکل جاتا ہے آدمی دین سے نکالنے والا عمل ہے شرک اصغر ہے جس سے آدمی دین سے نہیں نکلتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنی تعریف کے لیے کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں گے یہ بھی شرک ہے لیکن کون سا شرک ہے جس سے آدمی دین سے نہیں نکلتا تو اسی لیے جب بات شرک کی آئے تو پہلے سمجھنا ہے شرک کون سا ہے بڑا والا ہے چھوٹا والا ہے تب اس کے بعد لوگوں کو بیان کرنا ہے کہ نہیں یہ جو کام تم نے کیا ہے اس سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے یہ جو کام تم نے کیا اس سے دین سے نہیں نکلتا لیکن پھر بھی خطرناکی والی بات ہے خطرے کی بات ہے اللہ رب العالین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ایک آدمی ہے اس ایک آدمی کا گناہ اس ایک آدمی کا گناہ اتنا زیادہ ہو کہ پوری زمین اس سے بھر گئی صرف ایک شخص کے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا ابھی موجود ہے زمین پوری بھری ہوئی نہیں لیکن اس کے باوجود اگر گناہ صرف ایک آدمی کا ہو اور پوری زمین اس کے گناہ سے بھر جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا شرک نہیں کرو گے ہم اتنی مغفرت لے کر آئیں گے زمین بھر زمین کے برابر مغفرت لے کر آئیں گے لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر جو شرک کی بات ہے دونوں شرک کی بات نہیں بڑا والا شرک کرنا نہیں چھوٹا والا شرک کرنا شرک اکبر اور شرک اثر دونوں اس میں داخل ہے دونوں نہیں کرنا ہے تب جا کر اللہ رب العالمین یہ والی خاص معافی جو ہے کہ زمین بھر اللہ رب العالمین مغفرت دیں گے ہم کو یہ کب ہوگی جب آدمی شرک اکبر اور شرک اثبر بڑا اور چھوٹا دونوں شرک سے بچ جائے اب آئیے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اپنی صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے منع کیا اس کام سے بچنا کیا کہلاتا ہے توحید کہنا ہے توحید کا مطلب کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ کی خصوصیت ہے بہت ساری چیزیں جو اللہ کا حق ہے جو چیز اللہ کی خصوصیت ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وہ خصوصیت صرف اللہ کے لیے ہوگی جو چیز اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے اکیلا رب ہے یہ رب کی خصوصیت اس کی صفت ہے اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے کس کی خصوصیت ہے اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے اسی طرح رضاک رب العالمین ہے اللہ کی خصوصیت ہے اس میں ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ذرہ برابر بھی نہیں شریک کریں گے تو ہم کو کیا ایمان رکھنا ہے کہ پوری دنیا کا حفیظی خالق صرف رب ہے پوری دنیا کو رزق دینے والا صرف اللہ ہے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ ہے یہ سب اللہ کی خصوصیتیں ہیں انسان کے ساتھ یہ نہیں کوئی بھی شخص آپ کی دعا کو نہیں سن سکتا ہماری دعا کو نہیں سن سکتا سوائے اللہ کے تو اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں اس میں ہم کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں یہ توحید ہے اسی طرح کچھ اللہ کے حقوق ہیں مثال کے طور پہ ہم جو عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھیں گے اللہ کے لیے یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ نماز صرف یا عبادت صرف کس کے لیے کرے اللہ کے لیے کرے کیا ہے اللہ کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کو کہ حق اللہ عالم عباد الدو والی سیاح اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اکیلے کسی کو شریک نہیں کرے صرف ایک رب کی عبادت کریں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں تو توحید کس چیز کو کہتے ہیں اب سمجھیے توحید کہتے ہیں کہ اللہ کی جو خصوصیتیں ہیں اللہ کے جو حق ہیں جو حقوق ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا اتنی بات سمجھ گئے اب ہم آگے بات پڑھاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت دعاؤں کا سننا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری دعائیں صرف اور صرف رب سنتا ہے اب اس میں کسی دوسرے شخص کو سنا کر پھر رب کو سنانا یہی تو شرک ہے اس کے علاوہ کیا شرک ہے دعا کس کو سنانی تھی ڈائریکٹ اللہ کو سنانی تھی کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھے پکارو ڈائریکٹ سنانا ڈائریکٹ کس کو تھا اللہ کو ہم سنا کس کو رہے ہیں مخلوق کو شرک نہیں ہے تو کیا ہے تو میرے بھائی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ تمام لوگوں کی دعاؤں کو سوچا اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک جگہ پر پوری روئے زمین کے تمام لوگ شروع سے آخر تک ایک وقت میں الگ الگ زبانوں میں اپنی الگ الگ باتیں اپنی الگ الگ حاجات مانگیں اللہ رب العالمین سب کو دے دیں تو یہ کام اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ صفت اللہ کے ساتھ ساتھ ہے اگر کوئی ایسا ہے اور ہم مانتے ہیں نہیں اگر کوئی ایسا ہے جو ایک وقت میں دس لوگوں کی باتوں کو سن کر الگ الگ زبانوں میں الگ الگ زبانوں میں بول رہا ہے سب کی بات کو ایک ہی وقت میں بول ہے اور الگ الگ حاجت ہے سب کی الگ الگ حاجت کو ایک وقت میں سن کے ایک ہی وقت میں پورا کرے ہے, ہے کوئی جب نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگا جائے گا تیسری بات یہ جو توحید چیز ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں الحمدللہ اس کے بے شمار فضائل ہیں اور اگر کوئی شخص شمار کرے تو شاید کم پڑ جائے لیکن بالاختصار میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا نمبر ایک اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا کیا مخلوق جو انسان مخلوق بنائی وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائی کہ کھائے پیئے ادھر ادھر کرے دنیا میں سوئے اور ختم ہو جائے بلکہ اس مقصد کے لیے بنائی کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور صرف رب کی عبادت کرے کسی کو شریک نہیں کرے ہماری پیدائش کا یہی مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت پھر ایک آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس کو اختیار آتا ہے تھوڑا سا اور تھوڑی سی سوج بوجھ آتی ہے ذرا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ رب جس نے اس کو پیدا کیا جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں جب کوئی اس کو نہیں کھلا سکتا تھا نہ اس کا کوئی بزرگ نہ بلی اس وقت میں رب نے اس کو کھلایا تھوڑا بڑا ہونے کے بعد اس رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے اور اس رب کو گالیاں دینے لگتا ہے تو وہ رب جس نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اس رب کے ساتھ غلط کام غلط حرکتیں کیوں کرتے ہیں دوسری بات یا دوسرا فائدہ اللہ ابوالعالمی نے فرمایا اللہ عام انلم ایمان ام بز الج پچھلے ہفتے ہی میں نے بیان کیا تھا بلی صاحب آج دنیا میں ہر کوئی مسلمان ہو کوئی اور ہو امن کے لیے ایک احتجاج کرتا ہے بورڈ لگاتا ہے اور اس کے بعد کیا کیا کرتا ہے کہ ہم کو امن چاہیے ہم کو امن چاہیے تم فساد کا کام کر رہے تم فساد کا کام کر رہے سوال یہ ہے کہ امن کی تعریف کیا ہے امن کس کو کہتے ہیں فساد کس کو کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ امن کہتے ہیں رب کی توحید کو قائم کرو شرک کو معاشرے سے ختم کرو یہ امن ہے کیونکہ تم جب اپنے اندر شیطان سے معمول یعنی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں کر سکے جب تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے شیطان تمہیں غلط حرکتوں کی طرف لے جاتا ہے پھر تم کیسے محفوظ ہو ہوئے اس سلسلے میں دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ امن ملکیت کسی ہے امن کا مالک کون ہے اللہ رب العالمین ہم رب کے ساتھ شریک کریں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ملکیت سے اپنی چیزیں دے گا مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کے مالک ہے اس کو کھلا پلا رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں رکھ رہے ہیں وہ ہم کو گالی دے گا ہم اس کو ماہانہ تنخواہ دیں گے آج تک کسی نے سنا ہے کہ کسی کو گالی دینے کے لیے کسی نے تنخواہ دی ہو اللہ رب العالمین امن کا مالک ہے ملکیت اس کی ہے ہم امن کو تلاش کر رہے ہیں مالک کو گالی دے کر نہیں ملے گا امن اب سمجھ گئے کہ امن ہم کو کن نہیں میسر ہے دنیا میں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا کہ امن چاہتے ہو تو امن تم نہیں لا سکتے ہو تمہارا کام نہیں ہے امن لانا ہم تم کو امن دیں گے کیسے الدین لف مت کرنا الامن چلو اب ایسا کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تم کو امن دوں گا لیکن دیکھیے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کلمہ کے مطابق ان کی شاید نماز بھی نہیں ہو پاتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی لمحہ گزرتا ہے کلیما ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی جبکہ ہم ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر اٹھاتے ہیں تو کلیما نے جو ہم کو سکھایا تھا ہم نے تو اس کو نہیں پورا کیا پھر ہم کو امن کہاں سے ملے وہ تدن ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ اس میں ایک خاص نقطہ اور خاص بات ہے غور کریں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں دوسرے کو غلط کہتے ہیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیا غلط ہے ہم نے کہا کہ قرآن کے اوپر رکھ کر قرآن اور حدیث کے اوپر رکھ کر سو لو سمجھ میں آ جائے گا اللہ رب العالمین نے ہدایت پر کس کو بتایا ہے جو شرک نہیں کرتا جس کا ایمان صحیح ہے مطلب یہ کہ جس کے عقیدے میں شرک ہوگا وہ آدمی ہدایت پر نہیں گمراہی پر اور الحمدللہ پوری دنیا پوری دنیا سے مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ عبادت جتنی بھی طریقے کی ہو اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کسی غیر کے لیے کی گئی شرک ہے اور آج لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بات سوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اب آئیے میں بھی لسکے توحید کی بات چل نکلی ہے تو آپ کسی کو توحید جو سمجھائیں گے ایک چاہے نیا مسلمان ہے یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن شرک میں پھنسا ہوا ہے اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے کہ نہیں یہ جو تم قبر کی قبر کے پاس جا کر مانگتے ہو یہ جو تم غیروں سے مانگتے ہو یہاں سے نہیں مانگا جاتا ہے مانگا صرف اللہ سے جاتا ہے کیسے سمجھائیں گے نمبر ایک یاد رکھیے گا ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں معلوم ہے رحمان رحیم حی، قیوم علی العظیم بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کا بہت عظیم فائدہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت ثابت کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے شاید کیسے ایک کافر کو ہم نے کہا کہ دیکھو عبادت اس کی کرو جو تمہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے کیا کہے گا ہم کو یہ پتھر کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے ہم کہیں گے پتھر تو نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے اپنے اللہ کو کھلاتے پلاتے ہوئے دیکھا ہے سوال کر سکتا ہے ہم صرف اس کو یہی یہ نہیں کہیں گے کہ عبادت اس کی کرو جو تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے یا عبادت اس کی کرو جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ عبادت اس کی کی جائے گی جس کو ایسی حیات اور زندگی ہے جس زندگی کو موت نہیں آئے گی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا آؤ کیا یہ پتھر اس کو زندگی ہے زندہ ہے پتھر نہیں ہے عبادت پھر کس کی ہوگی جس کو زندگی ہے جس کو حیات ہے اور کیسی حیات ہمیشہ کی حیات تو جب ہم نے یہ کہا کہ جس کو زندگی ہے تو جو مشرقین پتھر کی عبادت کرتے ہیں باطل ہو ہی گئی ان کی عبادت اور جب ہم نے یہ کہا کہ ایسی حیات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تو ہمارے بعض وہ بھائی جو کسی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں رکو کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ عبادت تو اس کی کی جاتی ہے سر اس کے سامنے جھکایا جاتا ہے ہاتھ اس کے پاس اٹھایا جاتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا یہ تو پہلے نہیں تھا پھر آیا اب نہیں ہے اس کی عبادت یا اس کے سامنے سر کیوں جائے اسی طرح آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو جو شرک میں ملوث ہیں پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں خاص کر آیت الکرسی کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے اس میں اللہ رب العالمین نے تقریباً بیس دلائل بیان کیے،, کیے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہے عقلی نقلی سب میں اس میں سے بات کو بیان کرتا ہوں اللہ عبدالعالین نے فرمایا اللہ کو نہ آگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے جس کو حیات نہیں ہے جو زندہ نہیں ہے جو نان لیونگ تھنگ ہے اسی بات نکل گئی اب وہ جس کو زندگی تھی کچھ عرصے کے لیے زندہ تھا اور اس کے سامنے بعض لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں یا اس سے مانتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادت کے لائق کون ہے عبادت کس کی جائے گی کا اللہ کا خز حصینت ہوں جس کو اونگ نہیں آتی ہے ہم سوال کریں گے میرے بھائی آپ جس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں کیا اس کو اپنی پوری زندگی میں کبھی اوگ نہیں آئی ہوگی کوئی انسان ہے ایسا کوئی جاندار ایسا ہے نہیں ہو سکتا یہ صرف رب کی صفت ہے پھر سجدہ آپ دوسرے کے سامنے کیوں کر رہے جبکہ رب نے آپ کو کہا کہ سجدہ اس کو کرو جس کو اوگ نہیں آتی اسی طرح رب نے آپ کو کہا کہ سجدہ اس کو کرو جس کو نیند نہیں آتی ہے اور لوگ کس کو سجدہ کر رہے ہیں رات ہوتی تھی سو جاتا تھا دن میں بھی اس کو سونے کی عادت ہوتی تھی تو عبادت ہر کسی کی نہیں کی جائے گی عبادت جس کی کی جائے گی اس کی بہت عظیم عظیم اور بڑی بڑی سفتیں ہیں اسی طرح ایک بات اور بیان کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں گا کہ عبادت کس کی کی جائے گی ہم جانتے ہیں نا کہ ماں اپنے بچے سے بہت رحم کرتی ہے باپ اپنے بیٹے سے بہت رحم کرتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح رحم کرتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی رحم کرتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے پاس رحمت کے ننانوے درجے یعنی رحمت کو اللہ رب العالمین نے سو جگہ تقسیم کیا ننانوے اپنے پاس رکھا اور ایک میں سے تمام مخلوقات کو دیا ایک میں سے اس میں سے تھوڑا ہم کو ملا تو عبادت اس کی, کی جائے گی کی جس کے پاس سو میں سے ننانوے رحمتیں ہیں یا سو میں سے رحمت کے ننانوے درجے ہیں ہی نہیں جس کو ایک میں سے تھوڑی سی رحمت کا, کا حصہ ملا ہے اسی طرح عبادت اس کی کی جائے گی جس کے بارے میں حضرت مسا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, اللہ جو بھولتا نہیں مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی شک بلکہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیچیاں سے بھولنے سے آدم علیہ السلام بھولے تو اس کی ان کی ضروریت بھی بھولتی ہے تو انسان کو انسان اس لیے بھی کہا جاتا ہے جب انسان اس کے اندر بھول چوک کی صفت پہلے سے ہے اور عبادت اسی کی جائے گی جو بھولتے نہیں ہیں پھر کیسے کسی انسان کی عبادت کی جائے گی تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ یہ سر ہر کسی کے سامنے جھکے نہیں یہ سر جب با عزت ذات کے سامنے جھکے گا تبھی اس سر کو عزت ملے گی اس جسم کو عزت ملے گی آج ہماری ذلت کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سر کو دوسروں کے سامنے جھکایا جو ذلیل لوگ ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے سے عزت نہیں مل سکتی اسی لیے ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھیں ایمان مضبوط کریں اپنے بھائیوں کو سمجھائیں جو بھائی اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اچھے سے پیار سے اخلاق کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھائیں ذرا تعلقات بڑھا کر تب اس کے بعد ان کو دین کی دعوت دے صحیح بات بتائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مغرت کا ذریعہ بنائیں ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان پر زندہ رکھے جب موت دے تو توحید پر مود عام واسودہ الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ